شہید ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے رب شرح علی صدری و یسر لی عمریِ وحل العقدۃم من یف قہو کولی رب ذدنی علما میرے عزیز پہلے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ اہل کتاب کے جو تھے نا جانشین جھوٹے جانشین صاحب زادگان سمجھے جی وہ مال بھی کھاتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ سیغ فرول ہے یہ لال حرام خور تھے نادر و نیاز کے مال کھاتے جھوٹے فتوے دے دیتے مریدوں سے پیسے کھا جاتے اور کہتے سیغ فرولنا ہماری کہ ہوگی بخشش کی جائے گی تو ان کے اس مقولے کی تردید ہو رہی تھی چار بجو سے دو وجو آ گیا آپ کے ہاں آپ تیسری وجہ لکھو تیسری دی وحید حضربوں کا تردید بے وجہ سالس تردید بے وجہ سالس اور ساتھ ساتھ لکھ لو اہد ازل اہد ازل ازل سے جو اللہ نے ہم سے ہاتھ لیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عرفات نہیں عرفات کیا ہے ادھر کہیں ہے کراچی کے کونے میں ہے کہاں ہے جہاں حج کرتے ہیں عرفات اس عرفات کو وادی نامان بھی کہتے ہیں اس عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ دست قدرت پھیرا دست قدرت پھیرا ڈومنو بہی ولا علوان کیفیت ہی یا خصوصی توجہ ڈالی آدمی کسی کے سر پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو کیا ایک توجہ نہیں ہوتی مہربانی ہوتی ہے اللہ نے دست قدرت پھیرا آدم کی پیٹھ پہ اور اس کی اولاد نکلی اولاد در اولادی سے نکلتی گئی نکلتی گئی اور عرفات کے اندر پھیل گئے چونٹیوں کی طرح کس کی طرح چونٹی جانتے ہو نا وہ فارسی والے مورچگان چگان سمجھے چونٹیوں کی طرح پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بی رب بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں صاحب نے کہا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے کا ہیں رب ہیں یہ عہد السط ہے اب دیکھو یہ لوگ اسی احد کی بھی مخالفت کر رہے ہیں حرام خور خدا کو رب مانا اب خود رب بن گئے ہیں لوگوں سے سیدے کراتے ہیں جھوٹی رشوت کی بات کھاتے ہیں حرام خور تو یہ بات سمجھے یا نہیں اچھا اب ذرا غور فرمائیں اور جب لیا رب تیرے نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے مین ظہور ہم کے نیچے بدل لکھو تو مین ظہور ہم کے نیچے کا لکھنا ہے جی بدل بدل لکھو جب لیا رب تیرے نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ بنی آدم کی پشتوں سے اولاد نکالی اور حدیث پاک میں کہا آتا ہے آدم کی پشت سے اولاد نکالی ادھر بنی آدم وہاں آدم ہے تو میرے عزیز اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی چیز ہے حدیث کی بات بھی قرآن کی بات بھی سمجھے جی صندوق کے اندر تھیلا رکھا ہوا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھیلے سے روپئے نکال دو تھیلے سے کچھ روپئے نکال دو پیسے نکال دو تو اب تھیلے سے جو پیسے نکلے تو صندوق سے نکلے یا نہ نکلے ہاں نکلے نا سندوک کرا تو بنی آدم سے جو اولاد نکلی تو آدم سے نکلی یا نہ نکلی تو بنی آدم کہاں تھے وہ آدم کے نہ تو تھے اس کی اولاد جو تھیلے سے پیسے نکلتے ہیں سلوک سے بھی نکلے نہ نکلے تو یہ بنی آدم آدم میں تھے جب بنی آدم کی پیٹھ سے اولاد نکلی تو آدم سے نکلی یا نہ نکلی تو کیسے قرآن حدیث و ماقع یہ خام کا لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کل کے بدماش لوگ جدید طبقہ جب لیا رب تیرے نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار لیا ان سے اوپر ان کے نفسوں کے کس چیز کا تو دو بے رب بے کیا نہیں میں رب تمہارا کہنے لگے کیوں نہ اللہ تو ہمارا رب ہے لیکن آج کل بہت سے رب بنے ہوئے ہیں اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے لوگوں میں نظر آئی جب خو جب عیسائی دیکھا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ خوہ چبیس آئے تو ہمیں بھی سیدھا کر لیں لوگ محبود بنے ہیں رب بنے ہیں یہ لوگ آتے ہیں نا پیرا میں پرند مریدا میں پرانند پیر خود نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں مرید کہتا ہے پیر کے متعلق جی حضرت ہے مکہ مدینہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں پیر چپ بیٹھا ہوا ہے مکار چپ بیٹھا ہوا ہے مکہ مدینہ نماز پڑھتا ہے تردید کرے اس کو ایسے مشہور کرتے ہیں یہ جو چاچنا جہاں یہ طوفان آیا ہوا ہے سن رہے ہو نا چاچنا کون اور میٹھا دیا ہے وہاں چاچنے کا ایک آدمی آیا میرے پاس تعویذ لینے کہنے لگا حضرت تعویذ دے دو میں نے کہا کس چیز کا تعویذ کیا لیتا ہے کہنے لگا جی ہمارے بستی کے اندر مشہور ہے کہ ہمارا ایک آدمی ڈوب گیا تھا دریا کے اندر تو مول منظور کے پاس گئے کہ تعویذ دو بندہ ڈوب گیا ہے زندہ ہو جائے تو مالی منظور نے تعویذ دیا میرا نام کہنے لگا کہا کہ یہ تعویذ جو ہے نا اسی جگہ ڈالو جس جگہ وہ غرق ہوا ہے پھر دو منٹ کے بعد پکارو زندہ نکال آئے گا تو تعویز ڈالا دو منٹ کے بعد پکارا وہ کلمہ پڑتا ہو زندہ نکالا تو آپ تو مردوں کو ماشاءاللہ زندہ کر دیتے مجھے کہنے لگا میں نے کہا یہ بکواس کہ کس نے مچہ بچور ہے بس اور جو پیر ہوتے ہیں نا باتیں ہوں ہوں کرتے رہتے کبھی ہوں ہوں ہوں ہوں کسی جگہ کے ہوں, ہوں رب ہے گا مردوں کو زندہ کرتا ہے یہی ہے پیران میں, پراند میں <تصفح> جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اللہ پر حضرت دین پوری رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے آ کے کہا حضرت میں ایک مصیبت کے اندر پھنسا ہوا تھا تو آپ کی شکل میرے سامنے آ گئی اور میری امداد ہو گئی حضرت نے احباب کو بلایا فرمائیں یہ جھوٹ بولتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کہنے لگا میں بھی قسم کھاتا ہوں میں نے آپ کو دیکھا حضرت نے فرمایا پھر فرشتہ پھر ہوگا میری شکل میں اللہ نے بھیجا ہوگا ورنہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہمارے حضرت شیخ دین پوری نے ایسے فرمایا دیا تو یہ خیال کیا کرو انسان دھوکھے میں آ جاتا ہے کالو بلا شہدنا وہ کہ گے کیوں نہ ہم گواہی دیتے ہیں اے انتقولو ہے نا اس سے پہلے عبارت مقدر کرو فالنا ضال کال اللہ تکولو فعال نا ضال اللہ اگر ایسی عبارت کو میں مقدر نہ کروں تو مانا سمجھ آئے گا تو یہ مقدرات ضروری ہیں علم بلاغت میں ہیں ایک اہل حدیث ہیں میرے شاگرد ہیں بہت پرانے جب میں اس کے سامنے مقدرات پیش کرتا تھا نا اب بھی آتے ہیں دوست ہیں میرے اہل حدیث عالم ہیں مصنف بھی ہیں بعض کتاب جب یو جبلیو تو جب میرے پاس پڑھتے تھے میں مقدرات کرتا تھا تو مجھے وہ کہتے تھے استاد جی آپ ہیری پھیری کرتے ہیں یہ ہیری پھیری نہ کیا کریں میں نے کل کا بدہ یہ تو سب مفسیری لکھتے ہیں سمجھے اس کے علاوہ معنی پورا سمجھ نہیں آتا فال تکو ہر مذہب کے اندر مرزائیوں میں میرے شاگرد نہیں یہ نہ کہنا ورنہ بریلوی میرے شاگرد بہت ہیں اہل حدیث ہیں شی ایک شگر تھا ایمان وہ مر گیا ہے <تصفيق> جب مجھے دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا وہ ذاکر تھا شیعہ کا بڑا لیکن میرے سامنے نہیں آتا تھا بھاگ جاتا تھا فالنا ذالک کال اللہ تھکور کیا ہم نے اس بات کو تاکہ کہ نہ کہو تم قیامت کے دن کہ بے شک تھے ہم اس توحید سے غافل حاضا کے نیچے دیکھو توحید تاکہ قیامت کے دن تمہارا عذر ختم ہو جائے میں نے کرار لیا پھر جو اقرار ہم نے کیا، یہ اقرار ابھی آپ کو یاد دلا رہے ہیں یا نہیں اور تمام انبیاء نے اپنے وقت میں یاد دلایا لہذا تم یوں نہیں کہہ سکتے ہمیں تو وہ یاد نہیں تھا وہ اب یاد دلا رہے ہیں یا نہیں دلا رہے ہیں تا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے او تو کہنے لگو سوائے اس کے نہیں شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے پہلے سے اور تھے ہم اولاد بعد ان کے ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم شرک ان کی تقلید کے اندر کرتے آئے کیا پس ہلاک کرتا ہے تو ہم کو بس سبب اس کے کیا باتیں لوگوں نے ہم نے تو باپ دادا کی تقلید کی اصل مجرم کون تھے باپ. تو ہم کہیں گے کہ نہیں تو نے بھی خود اقرار کیا تھا آدھے علاس میں بکال کا اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں حکام کو لا الحم یت دبرون و لہم بھارتی معذو ہے لال لم یا تدبروں کہ وہ تدبر کریں آیات کے اندر اور تدبر کرنے کے بعد یار جنا نے شرک تدبر کے بعد شرک سے وہ لوٹ آئے یار جاتا ہے ہمنا بال تردید بے باجہ رابے تردید بے باجہ رابے چوتھے طریقے پہ تردید ارے حرام خور مولویو پیرو تم سے پہلے بھی ایک حرام خور تھا اس نے حرام خوری اور رشوت کے اندر نبی کا مقابلہ کیا تو اللہ نے اس کو کتا بنا دیا کیا بنا دیا کتا بنا دیا جیسے کتے کی زبان لٹک پڑتی ہے نا ایسے اس کی زبان لٹک پڑی تو انجام دیکھو آرام خور مولوی کا انجام تمہارے سامنے ہے ایک بزرگ کہتے ہیں اے برائے مرغی و حلوہ لبن کر دائی منظور کہرے ظلم مرغی کے لیے حلوے کے لیے ہاں کھیر کے لیے خدا کا کہر تو لے رہا ہے اے برائے مرغی و حلوہ لبن کر دائی منظور کہرے ظلم ہست در تحریف قرآن عذاب باہر لکماں چرب دا نشتی ثواب لکم چرب مل جاتے ہیں تو, تو قرآن کو بھی تحریف کر بدل دیتا ہے لکھا جی تردید جرابے نا کے میساک کا انجام وہ حرام خور مولوی جو تھا نا اللہ کے آحض کو توڑ دیا نا کے میسا کا انجام وہ جی تھا بلعم بن باؤرا وہ مولوی کون تھا جی بلعم بن باورہ اس کا نام تھا وہ ملک شام کے اندر کن آن کے علاقے میں رہتا تھا اور آپ کو پتہ ہے ملک شام کے اوپر کس کا قبضہ تھا امالکا کا ٹھیک ہے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی مصر کے اندر تو اللہ نے فرمایا موس علیہ السلام کو لشکر لے جاؤ اور کس کے ساتھ جنگ کرو امالکا کے ساتھ اب موسا علیہ السلام روانہ ہوئے امالکا کو پتہ چلا انہوں نے فرعون کا غرق ہونا بھی سن لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو جانتے تھے وہ اس کے پاس آ گئے کس کے پاس وہ کنانی مولوی جو تھا نا بلم بن باورا اس کو کتابوں کا علم تھا اللہ کی کتابوں کا علم تھا وہ موسا علیہ السلام کو بھی نبی مانتا تھا وہ صحیح تھا اہل کتاب میں سے تھا اس کے پاس آ گئے کہ بد دعا کرو بھوسا علیہ السلام اور اس کے لشکر کے خلاف اس نے کہا خدا خدا کرو وہ نبی برحق ہے اس کے خلاف میں دعا کروں وہ دعا اس کی قبول ہوتی تھی مستجاب الدعوات میں نہیں کرتا آخر انہوں نے اس کی بیوی بی کو آمادہ کیا رشوت دی بہت اس کی بیوی بی کو رشوت دی پیسے دیے تو بیوی بی کے چکر میں تو آ جاتے ہیں نا مولوی بھی زیادہ سمجھے بیوی بی نے اس کو کچھ راضی کر دیا سمجھے اس نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں سمجھے تو استخارہ پہلے دن کیا تو رکاوٹ ہو گئی ان نے کہا پھر کار استخارہ پھر کیا تو کچھ حاصل نہ ہوا اور رشوت وغیرہ کھائی ہوئی تھی تو اس نے کہا اچھا کچھ حاصل تو نہیں لوگوں نے کہا بی نے کہا دیکھو اب دوبارہ استخارہ کیا خدا نے روکا تو نہیں اور لمب کس لمبا ہے آپ تاریخ کتاب میں دیکھیں گے اسرائیلیات کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تفاصر کے اندر لکھا ہوا ہے اصل میں اسرائیلیات بیان اتنا کرتا ہوں جتنا مقصد ہو کیونکہ اسرائیلیات میں جھوٹ بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی خیال کیا کرو کیونکہ حدیث میں نہیں ہو چیزیں بنی اسرائیل کے قصے ہیں مفسرین نے لکھ دیے ہمارے مفت صرت کو یہ احتیاط کرتے ہیں اور بعض مفسر لمبے چوڑے کسے لکھ دیتے ہیں آگے میں بتاؤں گا تو میں مفت سا عرض کر رہا ہوں آخر اس کو لے گئے کوئی پہاڑی کے اوپر کہ بد دعا کرو ادھر موس علیہ السلام کی قوم کی طرف کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اس نے بد دعا کی الفاظ بد دعا کے کرتا تھا موس علیہ السلام کی قوم کے لیے لیکن زبان سے کیا نکلتی تھی اپنی قوم کے لیے جو لے گئے اس کو بد دعا اسکیل کی تھی آخر خدا کی قدرت ایسے ہوئی اللہ نے اس کو ذلیل خوار کیا اس کی زبان کئی جس کے ساتھ بد دعا کرتا تھا کتے کی زبان دیکھیا ہے جیسے کتے کی زبان لٹکی ہوئی تھی نا ایسے اس کی زبان لٹکئی اور اس کے اندر مر گیا قبیص آگے بھی لمبا چوڑا کسا بیان کرتے ہیں لیکن میں اس کا ذرا قائل نہیں ہوں سمجھے میرا مقصد اتنے تک ہے دیکھو جی یہ تو مشہور ہے کہ یہ واقع ہے بلا بن باورا کے متعلق لیکن مفسرین اس کو یقین نہیں کہتے بعض مفسر کہتے ہیں یہ ایتیں ابو عامر راہب کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں ابو عامر راہب وہ تھا جس نے مسجد زرار بنوائی تھی وہ آگے آئے گا صورت توبہ کے اندر بھئی مدینہ میں منافقوں نے بنائی تھی مسجد زرار یا نہیں وہ بھی ایک ملہ کے اشارے پہ پادری تھا وہ ابو عامر راہب وہ بھی کتاب کے علم کو چھوڑ گیا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیہ کے متعلق ہے امیہ بھی کتاب کا علم رکھتا تھا عرب کا بڑا شاعر تھا وہ حضور کے متعلق بھی پیشین گوئی دیتا تھا لیکن بعد میں حضرت کا مخالف ہو گیا شعر اس کے بڑے بہترین حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ امیہ کے شعر مسلمان ہے اس کا دل کافر ہے اس کے شعر سنو تو بڑے بہترین مسلمان ہیں اور اس کا دل کیا ہے کافر اسلام قبول نہیں کیا میاں نے بہرحال آپ یہ ہر اس آدمی کے لیے سمجھیں جو مولوی ہو کے حرام کھائے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دے ایسمجھ غلط مسئلے بتائے دنیا کا لالچی بن جائے کتے کی طرح ہر مولوی کے اوپر فٹ آئے گا اللہ تعالی ہمیں بچائے آمین کہہ رو. اللہ ہمیں بچائے یہ دنیا ایک بھلا ہے بھلا سمجھے ہاں انسان کو خراب کر دیتی ہے دنیا کی لالچ خراب کر دیتی ہے اچھا جی ناقد میساخ کا انجام لکھا ہے پڑھ ان کے اوپر خبر اس شخص کی جس کو ہم نے دیا اپنی ایتوں کا علم پن سال خنہا پس نکل گیا ان سے ان پہ عمل نہیں کیا کہ آپ جنگلوں کے اندر دیکھتے ہو یہ سانپ کا چمڑا پڑا ہوا ہوتا ہے سانپ کا چمڑا تو اس ان اسی کو کہتے ہیں کہ چمڑے سے باہر آ جائے. डیبی, डیبی, डیبی. سے جائے نکل گیا پیچھے جو, لگا اس کے شیطان پس تھا ہو گیا گمراہوں سے اور اگر چاہتے ہم تو بلند کر دیتے اس کو بس بہ آیات کے لیکن وہ مائل ہوا طرف دنیا کے اخلاد کا من مائل ہوا عرض کا منہ دنیا لیکن وہ مائل ہوا طرف دنیا کے اور تاب ہوا اپنی خواہشات کے میں نے اپنے سرائے کی شیر کے اندر کہا ہے کہ تین چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں ایک دنیا دوسرا نفس مارا تیسرا شیطان تیسرا کیا شیطان یہ چیزیں انسان کو خراب کر دیتی ہیں سمجھے دیکھو شعر میرا سرے کی نفس تے شیطان نے دھوکے ڈیتے مسکین کو ناگ دنیا دا برا ڈنگ دارہا غم گین کو نفس اور شیطان نے مجھے دھوکے دیے اور یہ دنیا کا سام مجھے ڈستا رہا رمجھے انہوں نے خراب کر بیا ہے مجھ کو نفس تے شیطان دوکھے دیتے مسکین کون نانگ دنیا دا برا ڈنگداریہ غم گین کون زندگی برباد تھی فیس کو خطا اسیان وچ رات دیں گزر یہ نقصان تے نسیان وچ اجڑی حیاتی تے بیٹھا رت دے وہندہ نیرہا رت دے نیر آنسوں باہر آنگا خون کے آنسوں کہ میں نے زندگی کو برباد کر دیا اجڑی حیاتی تے بیٹھا رت دے وہندہ نیرہا آہیں کرامت تھا پیٹھا دردو بہوں دل گرہ ماتھا پیٹ رہا ہوں خون کے آنسو بہا رہا ہوں کہ ان تین چیزوں نے میری زندگی کو کیا کر دیا برباد کر دیا برباد کر دیا مجھے کسی کام کا نہیں رکھا یار سب اغیار تھے گندڑا سمجھ کے چھوڑ گئے میں اتنی برباد ہوا کہ یار بھی میرے چھوڑ گئے مجھ کو یار سب اغیار تھے گندڑا سمجھ کے دشمن تھے بھیر پی سکاوت توڑ گے خلق نے در بند کی تے میں بے عمل بدکار تے در تا ہر دم کھلا ہے آج و نادار تے میرے لیے سب دروازے بند ہیں مولا تیرا در کھلا ہوا ہے در تیرا ہر دم کھلا ہے آج میں نادار یہ شعر پہلے سنا اپنا حکیم صاحب کے بیٹے نہیں میرے پرانے دوست ہیں کیا نام ہے تو مظہر صاحب نے خود ٹیپ کر یہ <laughs> وہ کہے گا مجھے جتنی یہ پسند ہے اتنی اردو والے پسند نہیں ہیں ان میں سوز ہے نا یہ اچھا جی یہ دنیا انسان کو بڑا خراب کرتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا بلا نو اخلا دلہ ارض لیکن وہ مائل ہوا طرف زمین کے تاب ہوا اپنی خیش کے پس مثال اس کی مثل کس کے ہے کتے کے ہے تو کتنی گندی مثال دی وہ کتا گھوں ہی کھاتا کیا گھو کھاتا ہے کتا تو جو مولوی حرام کھو رہا ہے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر رہا ہے وہ کیا کھا رہا ہے کھا رہا کتے کی طرح ان تحمل الحس اگر حملہ کرے تو کتے پہ تو ہاپے یلحس میں وہ زبان نکالتا ہے نا ہاں اگر حملہ کرے کتے پہ تو ہاں پہ چھوڑ دے تو پھر بھی کہا ہاں یہ باقی جو درندے ہیں نا ان پہ حملہ کرو تو ہانپتے ہیں ایسے چھوڑ دو تو ہانپتے نہیں ہے لیکن کتا ہر وقت زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے کتے کا دل ہے کمزور اے ہم بھی اندر کی گرم ہوا باہر نکالتے ہیں اندر کی گرم ہوا باہر نکالتے ہیں اور تازی ہوا کھاتے رہتے ہیں صحت کے لیے چائے نا لیکن کتا چونکہ دل کا کمزور ہے اس لیے گرم ہوا نکالنے میں اس کو زور لگانا پڑتا ہے اس لیے زبان اس نے نکالی ہوئی ہے ہانپتا رہتا ہے چھوڑ دو رہا ہفتہ ہے یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جٹلا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ فخص و سلکساس تو بیان کریں ان کا حال تاکہ وہ غور و فکر کریں اور حرام خوری سے باز آ جائیں بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہیں جٹلا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ اور اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور تو کسی کا نقصان ہی کر رہے معد اللہ فاول محت تسلی خاتم المبیات اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا کام سمجھانا ہے اگر ایسے لوگ حرام خور دنیا کے لالچی ہدایت پہ نہیں آتے تو آپ سے بعض پرس نہیں ہوگی آپ نے سمجھا دیا ہادی اللہ کی ذات ہے من یاہد اللہ جس کو توفیق دے اللہ یہ پہلے یاد کا منہ توفیق ہے جس کو توفیق دے اللہ وہ ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ تعالی توفیق چھوڑ دیں توفیق نہ ہو تو اس کو خزلان کہتے ہیں آپ نے کتاب میں پڑھا ہے توفیق ہم نے کہا پڑھا ہے تو جی مطلوب اور اس کا خلاف آپ نے کہا پڑھا ہے حضلان کہ اللہ مدد نہ کریں جس کو گمراہ کریں یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے والا قد نا یہ جو لوگ تباہ ہونے والے ہیں نا آپ ان کی آگے سمجھانے کے لیے تمثیل دے رہے ہیں کیفیت غافلین لکھو والا کا ناک یہ جو گمراہ لوگ ہیں حق سے غافل ہیں ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اور البتہ کی پیدا کیا ہم نے واسطے جہنم کے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو یہاں بھی آپ ایک سوال کریں گے دوسرے مقام پہ ہے بما خلق تو جنہ والدوں <آبُدُون> میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں ادھر ہے کہ کس لئے پیدا کیا جہنم کے لیے پیدا کیا تو وہ ہے غایت تشری وہ غایت کیا ہے اور یہ غایت ہے تکوینی وہ غایت کیا ہے بھئی شریعت کے ہم مکلف ہیں یا نہیں سارے انسان سارے جن مکلف ہیں اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی گا کریں عبادت کریں شریعت کے مکلف ہیں وہ شریعت کی بات ہے وہاں تو غایت کیا ہے تشریح ہے یہاں شریعت کی بات نہیں ہے یہ کس کی بات ہے تکوین اور تخلیق کی بات ہے سمجھے جی اب تکوین تخلیق میں آپ دیکھ نہیں رہے بہت سے کیا ہیں مسلمان ہیں بہت سے کیا ہیں کافر ہیں ان کے لیے جہنم تیار ہے تو وہ غایت تشریح ہے یہ غایت کیا ہے تکوینی ایک جواب یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں لام جو ہے نتیجے کے لیے ہے لام کیسے ہے غایت کے لیے نا بہت نتیجے کے لیے کہ ہم نے تو ان سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن یہ بد کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جھرنا میں چلے جاتے ہیں اب سمجھ آ گیا یہ دو جواب ہیں لاہم قلوب ان... ان... ان کے دل ہیں نہیں سمجھتے ساتھ ان کے ان کی آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے ساتھ ان کے کس کو نہیں دیکھتے حق کو قرآن نہیں پڑھتے ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے کان ہیں نہیں سنتے ساتھ ان کے حق کو یہ مثل جانوروں کا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہی لوگ آپل ہیں جانوروں سے بدتر کیوں ہیں ایک کتا آپ کے سامنے آتا ہے سمجھے آپ اس کتے کو فاسق پاجر کہہ سکتے ہیں چاہے دس کتوں کے اوپر بھی چڑھ جائے آپ اس کو فاسق پاجر نہیں کہہ سکتے لیکن آپ سے ایک دفعہ زنا سرزاد ہو جائے نوز باللہ نعوذ باللہ من منظال آپ کو زانی بھی کہیں گے فاسق پاجر بھی کہیں گے جانمی بھی کہیں گے وہ کتا نہ پاجر ہے نہ جانی ہے ہے تو ہم بدترنا ہوئے اسے یہی ہے الاح کا کل آنا میں بالحم ازال مکلح بھی نہیں ہے وہ بلاہ اور حوصلہ تمبی مومنین www.shahideislam.com پہلے غافلین کی کیفیت تھی اب مومنین کے لیے تمبی ہے غافل وہی گمراہ تھے تمبی ہے مومن اور واسطے اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں اچھے عصمائے حسن ہیں اللہ تعالیٰ کے فد اوہ ہو پکارو اس اللہ تعالیٰ کو ساتھ ان ناموں کے حدیث پاک کے اندر ننانوے نام ہیں نا ویسے ننانوے سے بھی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام لیکن وہ ننانوے نام وظیفے کے لیے ہیں حضرت نے فرمایا وہ یاد کر لو بطور وظیفے کے ان کو پڑھا کرو یہ ہمارے بزرگوں کے جو سلسلے ہیں نا ان کے اندر بھی یاد کرایا جاتا ہے وہ ننانو نام یاد کر کے تہجد کے وقت یا کسی وقت پہلے ننانو نام پڑھ لو اور پھر ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے اللہ سکھا کر لیا کرو دعا کر لیا کرو واسطے اللہ کے نام ہے اچھے پس پکارو یا دعا مانگو اللہ تعالی ساتھ اس ناموں کے وضر اللہ تمبی تنبیہ مومنین ہے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الہاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں خدا کے ناموں میں الہاد کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ کے ناموں کو غیر پہ اطلاع کرتے ہیں الحادی ہی ہے نام خدا کے ہیں اور کس پہ اطلاع کرتے ہیں عالم الغائب کون ہے جی مشکل کشا تو اپنے پیروں کو عالم الغائے مشکل کشا حاضر و ناظر معبود یہ الحاط کے ان قریب بدلا دیے جائیں گے اس چیز کا کہ عمل کرتے ہیں وہ ممن خلق نا مد مومنین مد اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے وہ ہدایت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو حق کی اور ساتھ اس حق کے انصاف کرتے ہیں معاملات میں یا نیچے کا لکھنا ہے معاملات میں. معاملات میں انصاف کرتے ہیں شہید اسلام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا